صلی الرحم الحمد الحمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, وبرکاتہ, وبرکاتہ محتوسین مجھے تمام خارہ گرامی اور میدان شین مرجو خان الرامی باقی تمام سامعی سلامت کرتے ہیں ہمارا سلسلہ دہ دا کے دافی خلافت میں سے باب نمبر بیالی کے باب الاجیارہ میں ہیں اس میں آج درد نمبر آٹھ ہے کتاب کا پیج نمبر تین سو کا پہلا پیراگراف سے شروع ہو رہا ہے تو مزید جو اجارے کے متبارکات ہیں آپ ابھی شاید الر فرماتے ہیں وہ ازستہ جرا دا جب کوئی شاد ادا جب استا جرا اجرت پر لے لے کسی جانور کو ہنجوڑا گدا والا جو بوش اٹھاتے ہیں کسی جانور کو اجرت پر لے تاہ ملو تمن سو من جو ہے اس پر ہنجھ کوئی بوش اٹھانے کے لئے یہاں من سے مراد جو ہے عام طور پر, پر اردو زبان میں ایک من چالیس کلو کو بولتے ہیں کہ یہ چونکہ عربی کا ہے تو عربی میں جو ہے ایک من تین کلو کا ہوتا ہے عربی ہاں جی عربی کتابوں میں جان لفظ من میں آتا نا وہ طالباً تین کلو کا ہوتا ہے تو یہاں پر جو ہے اگر کسی نے اجرت پر لے لیا ہاں جی اٹھوانے کے لیے تاہمل میں ایک جانور کو تین سو من ہاں جی کوئی بھی چیز اٹھوانے کے لیے گندم جو اللہ جات کچھ بھی تو اس نے سو من اٹھوانے کے لیے لیا تھا ججرت پر اللہ اس نے جانور پہ لادا میتا ایک سو دس اس نے من اس کے اوپر لادا ایک سو دس کا اس نے بوجھ اس کے اوپر لادا تو پھر کیا ہوگا تو اس نے دس کلو اضافہ اور دس من اضافہ اس کے پر بوجھ ڈالا ہم بوجھ میں اضافہ کے تو فعال ہیں ہے تو اس اجارے پر لینے والے شخص پر اجرت تو مازادہ الماخود ہے پہلے سو مثلاََ مَن کے لیے مثلاََ ایک ہزار روپے ان کا طوے ہوا ہے تو ابھی اس نے دس کل من اضافہ اس کے اوپر اپنی طرف سے اجرت اس نے بوجھ لادا ہے مالک سے پوچھے بغیر تو اس کو اس اضافی کا بھی جو ہے جو آخر میں جو طو ہوا تھا اس کے علاوہ اس اضافی کا بھی اجرت دینا پڑے گا پالی تو شاط پر لازم ہے اجرت و مزدوری دینا مزاد آلات معخوض جو پہلے عقل میں جو کرایہ طے ہو گیا ہے اس جانور کا اس پر اضافی جو دس من اضافہ کیا اس کا بھی اس کو کرایہ دینا پڑے گا مزدوری دینا پڑے گا کیونکہ مالی سے پوچھے وغیرہ اس نے یہ اضافی بوجھ اس کو پن ڈالا ہے فوائن طلب اور اگر وہ جانور جو ہے آپ کے ہاتھوں سے جس نے اجرت پڑھ لیا ہے طلب ہو جائے ہاں جی جانور آپ کے آپ خود چلا کے لے جا رہے تھے بوش اور جانور آپ کے حوالے کیا تھا اور آپ اس کو چلا کے لے جا رہے تھے اور وہ جانور آپ کے ہاتھوں سے طلب ہو گیا تو ولم یکن ماہ شاعب اور وہ جانور کے ساتھ جانور کا مالک ساتھ نہیں ہے آپ کو حوالے کیا تھا آپ خود اس کو چلا کے لے جا رہا تھا اور آپ کے ہاتھوں سے یہ جانور طلب ہو جائے زمین ہے تو پھر آپ اس جانور کا ضامن ہوگا ہاں جی اس کو جو نقصان پہنچے اس نقصان کا آپ زامین ہوگا البتہ <تصفح> جو ہے آپ نے آمدن اس کو نقصان پہنچایا ہو جیسے آپ نے مالک کی اجازت کے بغیر آپ نے اس پر اضافی بوجھ ڈالا اضافی بوجھ کی وجہ سے جانور جو ہے اس کو نہیں اٹھا سکا اور کہیں سے پھسل گیا اور وہ جانور طلب ہو جائیں تو پھر آپ ضامن ہو جائیں یہ آپ کے آپ کے جو ہیں تقسیر اور کوتاہی کی وجہ سے ہوا ہے ول اور جو اور جوارجارے پر لی ہوئی کوئی بھی چیز خواہ گر ہو خواہ جانور ہو خواہ گاڑی وغیرہ ہو اجارے پر لی ہوئی چیز اظہلم یقین عالیہ ہے اجارے ہوئے لی ہوئی چیز پر جب نہ ہو اس کے اوپر یاد وصاب ہے اس اجارے پر لی ہوئی چیز کے مالک کا اس کے بہات نہ ہو یعنی مالک ساتھ نہ ہو جیسے گاڑی ہے کبھی مالک خود گاڑی چلا رہے ہیں ہاں تو اس کا مطلب یہ گاڑی پر مالک کا اپنا ہاتھ ہے یعنی گاڑی مالک خود کے ہاتھ میں ہے تو پھر وہ خود ذمہ دار ہے مثلا جانور کو خود مالک چلا رہے ہیں اور آپ کے بوجھ وہ خود جو ہے اٹھوا کے لے جانا اپنے جانور پہ لاد کے لے جا تو پھر اس جانور پر مالک کا اپنا ہاتھ ہے یعنی اس کو وہ خود چلا رہے ہیں اس خود کی ذمہ داری میں چلیں لیکن اگر مالک ساتھ نہیں ہیں بالمشاجر اجرت پر لیوچی اللہ یقین علیہ جب نہ ہو اس جانور کے اوپر اس اجرت پر لی چیز کے اوپر یا دوسرا مالک کا ہاتھ اس کے اوپر نہ ہو یعنی وہ آپ کے حوالے کیا ہو مجرت پر لی ہوئی کے حوالے کیا ہو مالک ساتھ نہ ہو تو اس شرنِ وہ اجار پر لی چیز خاوا و اجارت پر لی چیز, چیز امانت ہوں. شرن وہ امانت کے سر رکھتے و آمد نے فیاد المتاجر اجرت پر لینے والے شاذ کے ہاتھوں میں یہ اجرت پر لی ہوئی چیز اب امانت کی شری پر امانت کے حصہ رکھے گا اور امانت کو کم آپ کو پہلے پڑھ لیا کہ اگر امین میں کوتاہی کر اس کے حفاظت میں یا جان بوجھ کے اس کو نقصان پہنچائے تو وہ اس کے ضامن ہے تو اس کے خسارے کو جو اس کو جیب سے بانٹنا پڑے گا لیکن اس نے آمدن کوئی نقصان نہیں پہنچایا اس کی کوتاہی سے کوئی نقصان نہیں پہنچا لیکن جو ہے نقصان اس کے اختیار کے بغیر پہنچ گیا ہاں جی تو اس صورت میں جو ہے پھر وہ ذمہ دار نہیں آگے نیا مل فرماتے ہیں وہ نشتا دارن اگر کسی بندے نے ایک گھر کو اجرت پہ لیا کرائے پہ لیا کرائے پر لے لیا ہاں جی خود نے اس کو تالا لگا دیا مالک سے چابی باوی سب لے لیا لیکن ورم یسکون فیا اور نہیں بیٹھا خود اس میں خود اس گھر میں نہیں بیٹھا چابی بھابھی سارا خود نے لے لیا قلم یوز کے نہ ہاتھ اور نہیں بیٹھا کسی اور کو بھی اس گھر میں نہ خود بیٹھا نہ کسی اور کو بیٹھایا لیکن گھر کی جو ہے جو اجارے پر لے لیا چھابی بابی سب آپ نے اپنے خود نے ہاتھ میں لے لیا تو یہ گھر کے حوالے اور دعوتاً یا آپ نے ایک جانور کو کرائے پر لے لیا ہاں لیکن یا سواری کے لیے یا کوئی بوجھ والار بھانے کے لیے ولم یہ ارکاب ہار لے کے سواری کے لیے خود اس پر سوار نہیں ہوا والم یور کے اور کسی اور سوار نہیں کرا اس پر کسی اور کو بھی ولم یہ اس کو استعمال بھی نہیں لایا کچھ تو جی سواری کے لیے لایا تھا سوار نہیں ہوا سوار نہیں کرا بوجھ اٹھوا نہیں لایا تھا اس سے کوئی بوجھ نہیں اٹھایا وہ ہم سے کہا لیکن اس کو روکے رکھا اپنے پاس مدتن ایک مدت اور اجرت پر تو لیا تھا کرائے پر لیا تھا تو پھر فالے تو اشاعت کے ذمہ ہیں الغجرت وہ مزدوری لحاظ المدت اس پوری مدت کا مزدوری اس کو دینا پڑے گا انتخاب یہ خواب وہ جانور سے ہاں جی اس گھر سے فائدہ اٹھائیں اولمین یعنی یا فائدہ نہ اٹھائیں کیونکہ مالک کو تو اس سے کوئی فائدہ نہیں پہنچا اس نے تو آپ کو دے دیا ہاں اس کے پاس ہوتا تو شاید وہ شور فائدہ اٹھا لیتے کسی اور کرایہ پہ دے دیتے چونکہ وہ کے, کے ساتھ معاہدہ ہو گیا ہاں جی ٹیم تے ہو گیا دن تے ہو گیا محنت تے ہو گیا سب کچھ ہو گیا اب آپ اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں تو آپ کو اس کا گھر ہو تو اس کا کرایہ جنور ہو تو بھی اس کی مزدور کرایہ ہاں جی آپ کو دینا پڑے گا آپ کے استعمال کرنے نہ کرنے سے اس کو سرکار نے استعمال کرنے تو آپ کو فائدہ وہ نہیں کہتا کیا آپ کو نقصان ہو اپنے اپنی جیب سے اس کی کرایہ بھرنا پڑے گا آج فرماتے ہیں ولاطن اگر کسی نے کہا ایک درجی سے ہاں جیسے عید کے دنوں میں یہ مسئلہ پیش آتا ہے عید کے دنوں میں کوئی بھی جو ہے مشروع عید جیسے رمضان کے عید میں خاص طور پر ہاں جی تو وہ اور کے اور بھی لوگوں کی کوئی شادی کا معاملہ ہوتا ہے وہاں لباس کی فوری طور پر ضرورت ہوتی ہے ایسے مقام پر بھی یہ مسئلہ پیش آئے گا تو و کا اعلیٰ اگر کسی نے لے لکھیات ان کسی درجی سے ان حت یوم اگر آپ نے آج سلا یا حاضر سو اس کپڑے کو اگر یہ آپ نے آج سلا کے فوری سلا کے مجھے دے دیا تو پھل اگر دل تو آپ کو دو درہم ہے تو آپ کو دو درہم ہم دے دوں گا آج کل مثلا دو سو دے دوں گا پانچ سو دے دوں گا ہزار دے دوں گا وہ نہ خریدتا ہو لیکن اگر آپ نے آج نہیں سلایا کل سلایا اگر آپ نے خرید تو اس کے لائے کل پھر تو اس سے ضرورت کا ٹائم ختم ہو گیا پھر دل پھر تو آپ کو ایک دن ہم دے دوں گا میں پیٹ لہذا تھا پانچ سو دے دوں گا پانچ سو تھا ڈھائی سو دے دوں گا تین سو دے دوں گا میں سے اس نے یہ کہا وہ قابل ہلخیات اور درجی نے اس کی ان دونوں باتوں کا قبول کر لیا ٹھیک ہے اگر آج چلا سکا تو آپ دو در دے دیں کل چلائے تو ایک دن ہم دے دیں اسے بھی قبول کر لیا تو اس رد میں پھلا ہو تو اس درجی کے لیے الم اس نے آج سلایا تو در ہمانی دو در ملے گا یہ سادے کے مطابق وقت نو اور اگر کل سے لا کے دے دیں درامن ایک دھرم ملے گا اور یہ دھرم کے حوالے سے ہاں جی یہ ترکار وہ شذمتیں اور یہ جو ہے یہ اس طرح کے عقد و حض یہ بالکل شرن صحیح عقد ہے لاش و اس کے صحیح ہونے میں کسی قسم کی کس شک شبانی ہے ممکن ہے کچھ علماء فقہ نے اس میں اطلاف کیا تو دل شاہد اس کو بالکل صحیح قرار دے لیں آگے پھر نیا مطلب ولوستہ جرا دعبت اور کسی نے کسی جانور کو اجرت پر لے لیا لم لی شین کسی چیز کو اٹھوانے کے لیے علا مؤزین ایک جگہ تک جیسے ہاں مثلا جیسے ہاں ہر کوئی اپنے شہر میں ایک جگہ کو ذہن میں لا سکتا ہے عام طور پر میں نے کہا ایئرپورٹ ریلوے اسٹیشن ہر جگہ پر ہوتے ہیں تو مثلا اگر کسی نے اجرات پر لے لیا جانور کو ہاں جی لام لیشن کی چیز کو اٹھوانے کے لیے علا معن جیسے ایئرپورٹ تک ریلوے اسٹیشن تک فی پھر وقت العین معاذین وقت میں اس کے بولے بھئی آٹھ بجے تک آپ نے یہ چیز ایئرپورٹ پہنچانا ہے آٹھ بجے تک یہ چیز آپ نے ریلوے اسٹیشن پہنچانا ہے آٹھ بجے تک آپ نے یہ چیز بس اڈے پہ پہنچانا ہے ہاں جی ٹرین بھی بیان کیا جگہ بھی بیان کیا تو اس بندے نے فائن قاصر انض تو اس نے کوتا ہی کیا اس وقت میں پہنچانے میں پہنچا تو دیا ایئرپورٹ پہ ہاں جی اور جہاں بھی پہنچانے کو مل لیکن واقعات کے اندر نہیں پہنچا ہے اس نے کوتاہی انداز اس وقت معن میں اندر پہنچانے میں کوتا ہی کیا جب کہ جبکہ ہوں جب کہ اس یہاں مزدور ہے جس نے اپنی جانور پر جو ہے اپنی گاڑی پر سامان کو اس معین ٹیم میں معذین جگہ پر پہنچانے کا وعدہ قبول کیا تھا والمر اس مزدور نے قابل اس کو قبول کیا تھا ہاں جی مستاجر یعنی یہاں جو کسی کو حجرت پر لینے والا ہاں جی مثلاً آپ نے ایک ٹیکسی والے کو کہا آپ جو ہے میرے یہ سامان جو ہے آٹھ بجے تک ہاں جی ایئرپورٹ پہ پہنچا دیں تو یہ آپ اب موججر, آپ جو مستر ہے یہاں پر وہ ٹیکسی والے موجر ہے یعنی وہ اپنی گاڑی آپ کو حجرت پر دے رہے ہیں آپ لے رہے یہاں پر جو ہے موجود نے اس گاڑی ہنگ کرا اس گاڑی کے جو مالک ہے یا اس جانور کے مالک جس نے جو ہے اپنی جانور آپ کو کرایے پر دیا ہے اس نے قبول کیا تھا اور خود نے بھی لے جا پہنچانے کا قبول کیا تو ایسی صورت میں جب اس نے ٹیم پہ نہیں پہنچایا نہیں پہنچایا تو جاز جائے ہے اس مستجر کے لے یوں کے ساں یہ کم کریں بےقد القصوری ان الوقتِ اس نے معین وقت کے اندر پہنچانے میں کوتاہی کی ہے اسی سے جو ہے اس کی کرائے میں کمی کریں شین کچھ کمی کریں من اجرتی اس کی اجرت میں اگر جو اس نے جگہ کے لحاظ سے تو پورا پہنچایا لیکن وقت کے اندر نہیں پہنچا لہذا وقت کی بھی قیمت ہوتی ہے ہاں وقت کی بھی اجرت ہوتی ہے اہمیت ہوتی ہے اس وقت کے جو ہے اس نے اندر نہ پہنچانے سے تو اس کو اس کے اجرت میں سے کچھ کم کیا جائے گا فائنل زمانہ کیونکہ وقت بھی زمان بھی کل مکانی جگہ کی طرف تقدیر اندازے میں آ جاتی ہے اس کی بھی اجرات ہوتی ہے کیونکہ ایک چیز مثلا سے بچ بجے پہنچے تو اس کو ابھی جلدی کہیں پہنچانا ہے پہنچا سکتے ہیں اگر آٹھ بجے نہیں پہنچا تو آٹھ بجے والی گاڑی تو چلا گیا جہاز چلا گیا اس کے بعد والے جہاز میں پہنچائیں گے گاڑی میں پہنچائیں گے ٹرین میں پہنچ گے تو دھیر سے پہنچیں گے تو اس طرح اسے جہاں پہنچایا پہنچانا ہے, پہنچا ہے ادھر بھی مسئلہ کھڑا ہوگا اس لیے جو ہے زمان کے اور مکان دونوں جو ہے اہمیت رکھتے ہیں اگر دونوں کی معین ہو چکا ہے تو دونوں کے اندر نہ مکان میں بھی کم کمی پہنچایا اور بھی ہاں جی مکان میں جہاں تک تو ادھر تک پہنچائیں تو بھی کرائے میں کمی ہوگی وقت کرایہ سے بھی کمی کریں تو دیر سے پہنچ تو بھی اس کی مزدوری میں کمی ہوگی مزدوری کم کرنے کا حق رکھتا ہے فخر فرماتے ہیں ولاً قذر مدت الاجارہ ہاں جی مثلا ایک گاڑی کو آپ نے کسی کے گاڑی کو اجرت پر لیا تھا ایک ہفتے کے لیے دو دن کے لیے ایک دن کے لیے یا کسی کے گھر کو مثلا چند مہینے کے لیے لیا تھا ولاً قضر اگر ختم ہو جائے مدت اجار اجارے مدت ختم ہونے کے باوجود وہ ام شکل مستحجر ہو لیکن جس نے اجرت پر لیا ہے مستاجر رو کے رکھیں الن المتاجرہ اس اجرت پر لی ہوئی چیز کو اس گھر کو اس گاڑی والے کو جانور کو ماہ مطالبت المالک مالک کی طرف سے اس کو طلب کرنے کے باوجود مطالبے کے باوجود وہ بھائی مکان کو خالی کریں آپ چونکہ ٹیم ڈیڑھ ختم ہو گیا گاڑی مجھے واپس کریں چونکہ ہمارے معاہدہ کا ٹیم ختم ہو گیا جانور کو واپس کریں معذہ کا ٹائم ختم ہو گیا وہ اس طرح طلب کریں لیکن یہ پھر بھی روکے رکھیں اس کا حوالہ نہ کریں تو یہ اجرت پر لینے والے شاعد کیا وکان غاصب یہ شاید اب شرن غاصب شمار ہوگا بالسا کے روکنے کی وجہ سے دوسرے کے مال کو فی مدت المطالبہ مطالبے کے مدت کے دوران ہاں جی جب اس نے مطالبہ کر لیا مانگا اپنی چیز کو چونکہ اب اس کے ساتھ موازے کا ٹائم ختم ہو گیا گجرات کا ٹائم ختم ہو گیا تو مطالبہ کرنے کے باوجود نہیں دے رہے ہیں تو پھر یہ شاخ واسب ہوگا غاصب ہونے کا نقصان یہ کہ آپ اس کو اس مدت کا جو ہے کرایہ بھی دینا پڑے گا ہاں جی اور اگر وہ مانگی تو اور اگر اس مدت کے دوران وہ جانور کو گاڑی کو نقصان ہو جائیں تو اس کا ہسارا بھی اس کو پورا پورا دینا ہے پڑے گا اب اس میں اس کے آمدن ہو یا غیر غیرآمدنی اس کو نہیں دیکھے گا کیونکہ اس نے اس میں غصب کیا ہے اب وہاں سے وہ غاصب شمار ہے اب وہاں سے اس کے اس جانور کے سلے میں اس کی رابطہ اب غاصب آنا شاسب آنا شمار ہوگا آمدن نقصان پہنچانے کے زمرے میں آ جائے گا تو الحمد للہ آج کے دس کہیں پر ختم ہوئے گا کل آخری دار ہوگا اس باب کا